الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلات و سلام یا نبی اللہ صلوات و سلام یا علی آلك و اصحابک یا نور اللہ علی کا و علی کا و علی کا دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مكتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنج سورا صفحا ایک سو پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاح ستار قادری رضوی زیائی دامد مراکات ملا علیہ ایک بہت ہی پیارا درود پاک نقل کرتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ کو درود پاک بھی سناتا ہوں اور اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں اللہ مسلم علی سعیدین مولانا محمد وسلم علی صل اللہ تعالی علی محمد و کا وسلم دعوت اسلامی کی شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک سو سات سفارات پر مشتمل کتاب خوف خدا اس کتاب میں اکابرین کے سو سے زائد واقعات درج کیے گئے خوف خدا کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے صفحہ نمبر بیالیس پر درتن الناصحین کے حوالے سے ایک روایت درج ہے سنیے اور تازہ کیجئے حضرت سیدنا آتا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اور میرے ساتھ حضرت ابن عمر اور حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتائیے ام المؤمنین رو پڑی فرمایا اک را سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے فرمانے لگے مجھے دخصد دو میں رب تعلی کی عبادت کر لوں ام المؤمنین فرماتی میں نے عرض کی مجھے آپ کا رب تعلی کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کونے میں کھڑے ہو گئے رونے لگے پھر وضو کیا قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ چشمان مبارک سے اس قدر آنسو بہے کے زمین تک پہنچ گئے اتنے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے آقا کو روتا دیکھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کے سبب تو اگلوں اور پچھلوں کے گنا بچے جاتے ہیں فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں مجھے رونے سے کون روک سکتا ہے جبکہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یہ آیت پارا چار سورہ عالی عمران کی آیت نمبر ہے ایک سو نبے ایک سو اکیانوے آئیے ہم بھی پڑھتے سنتے ہیں انّ فی خلق السماوات الذين يذكرون الله قياما وتعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون, ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ترجمہ ایک تنزول ایمان بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا پاکی ہے تجھ کو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے پھر فرمایا اے بلال جہنم کی آگ کو آنکھ کے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو یہ آیت پڑے اور اس میں غور نہ کریں میٹھے میٹھے اس ٹائم آپ نے سماد فرمایا اللہ تبارک و تعالی محبوب علی سلاۃ وسلام کے مقدس پاکیزہ آنسو کے صدقے میں نارے جہنم ہم پر سرد فرما فرماد اللہ کیا جہنم جہنما سید ہوگا صف نے دریا بہاد دیے ہیں رو رو کے مو نے دریا صلو علی الحبیب سول اللہ علی محمد وعلی و و تفصیل نہیں میں حکیم العمت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان فرماتے ہیں حضور انور شاہ بہار بر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحجد کے وقت بیدار ہو کر آسمان میں نظر فرماتے اور یہی آیت کریمہ میعاد تک پڑھتے یعنی سورہ آل عمران کی آیت ایک سو نبے تا ایک سو چورانوے کی تلاوت فرماتے تحجد کے لیے اٹھنے والوں کو یہ آیت پڑنا ثواب کا باعث ہے کہ سنت رسول اللہ ہے درود پاک پڑھئے صلو علی صلو اللہ تعالی محمد آلہ و و و صحبہ بارک وبارک میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ خال سماوات جل دعوت غور و فکر دے رہا ہے سریال عمران کی یہ آئٹم ایک سو نبے فی خلق سماوت اس کے تحت حافظ قرآن حافظ حدیث حضرت امام سیدنا جلال الدین عبدالرحمان بن ابی بکر سیودی شافعی علی رحمۃ اللہ علیہ کافی تفسیر در منصور میں اس کا شان نزول نقل کرتے ہیں وہ فصیل قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے مکہ مکرمہ کے قریش یہودیوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ موسیٰ علیہ اسلام کون سے موجاد لائے یہودیوں نے کہا کہ موس علیہ اسلام عصا لائے ید بیزا لائے ید بیزا بھی یہ علیہ اسلام کا معاوضہ ہے بڑا عظیم شان معاوضہ کہ آپ اپنا دستے مبارک اپنے بغل کے نیچے کرتے اور جب باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا اب مکہ مکرمہ کے کفار قریش عیسائیوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ حضرت عیساء علیہ اسلام کون سے معذات لائے سائیو نے کہا کہ وہ مادر زاد اندھوں کو یعنی پیدائشی نابینا کو بنا کر دیتے تھے کور کے مریضوں کو اچھا کر دیتے تھے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اب یہ کفار قریش نبی امی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے کہا اللہ تعالی سے دعا کیجیے ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کریں بیٹھے بیٹھے اسلائی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انخلا ون ہر لیا تل ال البا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کی باہم بدلوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ تم جو سفا پہاڑ کو سونے کا بنانے کا کہہ رہے مطالبہ کر رہے ہو یہ اللہ تعالی کی نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بنائے زمین بنائی رات اور دن کی بدلیاں ہوتی ہیں آپس میں بدلتے ہیں رات دن ہو جاتا ہے دن رات ہو جاتی تو اس کی نشانیوں پر اللہ تعالی کی نشانیوں پر کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں پر غور و تفکر کرو حضرت سیدنا امام عبدالرف منابی علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قاری یعنی تلاوت کرنے والا جب تلاوت شروع کرے تو حق بنتا ہے قرآن میں خوشی اور تدمور کرے اس میں اتنے دلائل ہیں کہ جو احاطہ بیان سے باہر ہیں اس قدر مشہود اور ظاہر ہیں کہ انہیں بیان کرنے کی حاجت نہیں یہ خوشبو تدبر تلاوت قرآن کا مقصود اور مطلوب ہے قرآن کا مقصود اور مطلوب کیا فرما رہے ہیں تدبر کرنا غور کرنا فکر کرنا اسی کی بدولت یعنی قرآن میں غور و فکر کرنے سے ان شرائے صدر یعنی علوم کے لیے سینے کا کھلنا ہوتا ہے اور قلوب نور حاصل کرتے ہیں جو خوش نصیب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں پھر اس کی آیات ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اجم ہی ہیں عرب ہی نہیں ہیں ترجمہ پھر تفسیر پڑھیں پھر غور کریں تفکر کریں تو سینا کھول دیا جائے گا دلوں کو نور حاصل ہوگا فرہ پانچ سورہ نساء آد بیاسی ارشاد ہوتا ہے افل ترجمہ کنز ایمان تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اس آیت کی تفسیر میں نور الرفان میں مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان لکھتے ہیں معلوم ہوا قرآن مجید میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے ہزار آیات پڑھنے سے افضل ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلائم بھائیوں چینل کے ناظرین پھر سنیے ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے ہزار آیات پڑھنے سے افضل ہے ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے ایک ہزار آیات پڑھنے سے افضل ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں ذکر قرآن عبادت نظر قرآن عبادت فکر قرآن عبادت اللہ قرآن کا ذکر کرنا عبادت قرآن کو دیکھنا عبادت اور قرآنی آیات میں تفکر کرنا غور کرنا یہ بھی عبادت ہے مگر خیال رہے ہر شخص کو قرآن کے مسائل پر غور کرنے کی اجازت نہیں ورنہ دین برباد ہو جائے گا فرماتے ہیں اگر جاہل علمِ طب غور و فکر کر کے علاج شروع کر دے تو جان لے گا جان لے گا یعنی جان برباد کرے گا مار دے گا کسی کو اور اگر قرآن میں غور کر کے مسائل نکالے تو ایمان لے گا مگر خیال رہے ہر شخص کا غور علیحدہ ہے مجتہدین قرآن میں غور کر کے شرع مسائل نکالتے ہیں عام آدمیوں کا عوام کا یہ کام نہیں کہ مسائل استمباد کر لیں قرآن پاک کی آیات پڑھ کر یہ علماء کا کام ہے جید علماء کا کام ہے مفتیان کرام کا کام ہے علماء اسلام کا کام ہے مجتہدین کا کام ہے ہمارا کام یہ کہ اس کے مطابق جو انہوں نے غور و فکر کر کے جو آیات سے مسائل استعمال کے اس میں غور کریں اس میں تفکر کریں جو انہوں نے مسائل آیات سے اخذ کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں مفتی صاحب فرماتے ہیں صوفیاء ان آیات میں غور کر کے اسرار معلوم کرتے ہیں علماء اس میں غور کر کے احکام کی حکمتیں معلوم کریں عوام اس میں غور کر کے ایمان تازہ کریں ہر شخص سمندر میں نہ کودے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو میرے مدین چینل کے ناظرین مالک الدین ارحم الرحمین احکم الحاکمین جل جلالہ اپنے بندوں کو پرانے پاک میں تدمر اور غور و فکر کرنے اور اس سے غور و فکر سے تدبر سے پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم کے فصاحت و بلاغت سے مالا مال الفاظ حکمت و دانائی سے لبریز محکم معنی میں غور و تفکر کرو آئیے قرآن پاک سنیے پارا چھبیس سورہ محمد آیت ڈبل بارہ ترجمہ ایک امبول ایمان تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بعض دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں قفل یعنی تالا ایک اور مقام پر ارشاد باری تالا پارہ تیئیس سورہ سود آیت انتیس ارشاد ہوتا ہے کتاب اللہ مبارک مبارک کتنے مبیر والیم ایک اے ایمان یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقلمند نصیحت مانیں تو قرآن میں سوچنا ہے تدبر کرنا ہے نصیحت ملے گی تدبر کے مانے کیا ہیں کسی چیز کے نتیجے اور انجام پر غور کرنا اور اگر ہم نتیجے کے انجام پر غور کریں گے تو کرنے کا کیا فائدہ ہوگا آئیے سنی چنانچہ ایک تفصیل در منصور جلدو سفرہ 304 رسول کریم رفر الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمحے کا غور و فکر ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے یا لوم جلد ایک صفا سات سو ڈبل بارہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم قرآن پاک پڑھو اور اس کی عجائبات تلاش کرو مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو کہ قرآن پاک کے بڑے عظیم مفسر ہیں فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو ستر اونٹوں کو اس سے بوجھل کر دوں ستر اونٹوں کو بوجل کر دو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے لیے آپ فرماتے ہیں ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جس کو سمجھا نہ جائے ایسی قرات کا کوئی فائدہ نہیں جس میں غور و فکر و تدبر نہ ہو فقی امت حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں جو شخص اولین و آخرین کا علم چاہتا ہے قرآن پاک میں غور کرے قرآن پاک میں اولین و آخرین کا علم موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعال عنہ کا فرمان آپ نے سنا اب مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان سنیے فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضور قلب کے ساتھ دو رکعت دو مختصر رکعت رات بھر کی عبادت سے افضل ہے جس میں دل غافل ہو ساری رات غفلت کے ساتھ نوافل پڑے اس سے بہتر دو رکعت پڑے مگر اس میں تدبر کرے غور کرے حضور قلب ہو نور ایمان غور و فکر کا نام ہے اور حضرت واہ بن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی ہو جس قدر غور و فکر زیادہ ہوگا اسی قدر سمجھ بوجھ بھی تیز ہوگی جس قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی اسی قدر علم نصیب ہوگا اور جس قدر علم زیادہ ہوگا اسی قدر نیک اعمال بھی بڑھتے چلے جائیں گے ہمارے <تصفيق> <تصفح> جو طلبا اسٹوڈینٹس ان کے لیے بہت ہی سارا مدنی پھولے. اور ہمارے دعوت اسلامی کے جامعت المدینہ کے جو طلبا ہیں جو حقیقی معنی میں طالب علم ہیں کیونکہ جو بھی علم دین کی جو بھی فضائل علم سیکھنے کے آئے وہ علم دین کے فضائل ہیں کیا فرما رہے ہیں حضرت سئینا واہ بن منبر رضی اللہ تعالی ہو جس قدر غور و فکر زیادہ ہوگا سمجھ بوجھ اسی قدر تیز ہوگی اور جس قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی اسی قدر علم نصیب ہوگا اور جس قدر علم زیادہ نصیب ہوگا اسی قدر نیک اعمال بھی ترقی کرتے چلے جائیں گے اول کیا غور و فکر پھر علم علم کے بعد عمل اللہ نصیب فرمائے حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں لمحے بھر کے لیے غور و فکر کرنا لمحے بھر کے لیے رات بھر کے قیام سے یعنی عبادت سے افضل ہے حضرت سیدنا لقمان حکیم علی رحمت اللہ ال کریم فرماتے ہیں طویل گوشہ نشینی غور و فکر کا باعث ہے اور طویل غور و فکر راہ جنت کی علامت ہے تفصیل نعیمی جل چار صفحہ چار سو ساٹھ مفتی صاحب لکھتے ہیں ذکر سے فکر اعلی ہے سبحان اللہ ذکر سے فکر اعلیٰ ہے ذکر اللہ ساری مخلوق کرتی ہے ذکر اللہ ساری مخلوق کرتی ہے مگر فکر صرف انسان کرتا ہے فکر یہ نہیں غور و صرف انسان ہی کی عبادت ہے یہ ایسی عبادت ہے جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے ورنہ ذکر اللہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر تو ساری مخلوق کرتی مگر غور و فکر اللہ تعالی نے انسان کو نصیب کیا ہے یہ انسان کو شایع ہے اور انسان سے مرا زار باقی وہ کیا کریں گے کفار کیا کریں گے یہ خیال علوم میں ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں. میں ایک سورہ شروع کرتا ہوں تو اس میں بعض باتیں مشاہدہ کرتا ہوں یہاں تک کہ مشاہدہ کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں جس آیت کو میں سمجھ نہیں پاتا مجھے سمجھ میں نہیں آتی اور اس میں میرا دل حاضر نہیں ہوتا میں اس کا ثواب شمار نہیں کرتا اللہ اکبر حضرت ابو سلیمان دارانی علی رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں میں قرآن پاک کی ایک آئے تلاوت کرتا ہوں تو اس میں چار یا پانچ راتیں قیام کرتا ہوں اگر میں خود اس میں غور و فکر کو نہ چھوڑوں تو دوسری طرف نہیں جا سکتا ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے چھ مہینے تک نصف سال چھ مہینے تک سورہ ہُو کی تکرار کرتے رہے اس میں غور و تفکر کرتے رہے فارغ نہ ہوئے ایک عارف کہتے ہیں اللہ کو پہچاننے والے عارف معرفت رکھنے والے میں ہفتے میں ایک بار ختم قرآن کرتا ہوں ایک مہینے میں ختم کرتا ہوں یعنی ایک قرآن ایک ہفتے میں ختم کرتا ہوں اور ایک قرآن مہینے میں ختم کرتا ہوں اور ایک قرآن سال میں ختم کرتا ہوں اور تیس سال سے شروع کر رکھا ہے ایک قرآن میں نے تیس سال سے شروع کر رکھا ہے ابھی تک فارغ نہیں ہوا یہ پڑھنا کس اعتبار سے غور و فکر کے اعتبار سے اللہ اکبر یہی بزرگ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو مزدوروں کے قائم مقام کر رکھا ہے یومیہ ہفتہ وار ماہانہ اور سالانہ کے حساب سے کام کرتا ہوں امام غزالی علی رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں قرآن پاک کی کما حق کو ہو تلاوت وہ ہے جس میں زبان عقل دل شامل ہو زبان کس طرح شامل ہو عقل کس طرح شامل ہو دل کس طرح شامل ہو سنیے زبان ترتیل کے ذریعے حروف کو صحیح ادا کرے زبان قرآن آیات کی صحیح ادائیگی کرے عقل ترجمانی کرے دل نصیحت قبول کرے زبان نے پڑھا صحیح پڑھا عربی لم و لہجے میں پڑھا اب عقل جو ہے اس کی ترجمانی کرے یہ کیا کہا جا رہا ہے اور دل اس کہے پر نصیحت قبول کرے عمل کی طرف آئے تو تین باتیں وہ شامل ہوں زبان عقل اور دل کے ساتھ بھی تلاوت ہو بعض علماء نے فرمایا یہ بھی حجرت الاسلام نے نقل کیا کہ ہر آیت ہر آیت قرآن کے لیے ساٹھ ہزار مفاہیم ہیں کتنے مفاہیم ہیں ایک آیت کے ساٹھ ہزار مفاہیم جو سمجھنے سے باقی رہ گئے وہ اس سے بھی زیادہ ہیں دوسرے حضرات نے فرمایا قرآن پاک ستر ہزار دو سو علموں پر مشتمل ہے کیونکہ قرآن پاک کا ہر کلمہ ایک علم ہے حضرت عثمان حضرت حضیفہ رضی اللہ عنما نے فرمایا اگر دل پاک ہو جائیں تو قرآن پاک کی قرآ سے سیر نہ ہو اللہ اللہ اللہ میٹھے میٹھے اسلائم بھائی اور مدی چینل کے ناظرین اب ہم تلاوت اول تو نصیب نہیں ہوتی اور کبھی تلاوت کا ذوق نصیب ہو جائے یا کہیں تیجے پر چالیس میں پر سالانہ ختم شریف پر برسی پر قرآن پاک پڑھنا پڑے تو اب طبیعت بہت جلدی گھبرا جاتی نفس گھبرا جاتا ہے معذ اللہ وہ تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا تو کیا ہے دل پاک نہیں ہے دل پاک کیوں نہیں ہے ہماری بدنی گاہیاں ہماری بے باکیاں ہماری بے شرمیاں جھوٹ بولنا غیبت کرنا چغلی کھانا ادھر کی ادھر لگانا مسلمانوں کی دل جاری کرنا ماں باپ کو ستانا نت نئے گناہوں کا سلسلہ دل پاک کیسے رہے اور جو دل پاک نہ ہو وہ کیسے اس کو وہ قرآن پاک کی لذت کیسے نصیب ہوگی تو اگر دل پاک ہو جائیں تو قرآن پاک کی قرآ سے سیر نہ ہو حضرت ابراہیم خواص علی رحمت اللہ رزاق فرماتے ہیں دل کا علاج پانچ چیزوں میں دل پاک نہیں ہے نا پاک کرنا ہے انشاء اللہ اللہ نصیب فرمائے دل پاک کر دے ہمارا پانچ چیزوں میں دلوں کی صفائی اور پاکی ہے وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک تدبر کے ساتھ تلاوت قرآن قرآن پاک تدبر کے ساتھ پڑھے یعنی کرا کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھے ہم اجمی ہم ہمیں عربی نہیں آتی جو علماء ان کا معاملہ اور ہے میں ایک عوامی بات کر رہا ہوں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں پھر تفسیر کے ساتھ پڑھیں خزائر الرفان پڑھیں نور ال پڑھیں تفسیر نعیمی پڑھیں اور ہمارے جو علماء علیہ سنت نے تفاصر لکھی ہیں وہ پڑے انشاءاللہ اللہ ذوق نصیب ہوگا انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ دل پاک ہو جائے گا انشاءاللہ دل نماز میں لگے گا انشاءاللہ اللہ یہ دل نصیحت قبول کرے گا انشاءاللہ اللہ ماں باپ کی نصیحت اثر کرے گی ان شاء اللہ نماز کا ذوق نصیب ہوگا نماز کا خشو خضو نصیب ہوگا ان شاء اللہ اس قرانی آیات میں تدبر اور تفکر کرنے اور غور و فکر کرنے کا یہ سمرہ ہوگا یہ پھل ملے گا یہ نتیجہ ملے گا یہ صلہ ملے گا کہ ان شاء اللہ از وجل ہمیں دل فوزی کے ساتھ دعا کرنا نصیب ہو جائے گی خوف خدا نصیب ہوگا عشق رسول نصیب ہوگا تو بیمار دل کا علاج پانچ چیزوں میں یہ حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمۃ اللہ رضاق اللہ کے ولی یہ نسخہ میں عطا فرما رہے ہیں تدبر کے ساتھ تلاوت قرآن نمبر دو پیٹ کا خالی رکھنا پیٹ کا کفل مدینہ جسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہتے ہیں ضرور سے زیادہ نہ کھانا رات کا قیام رات کو اللہ تعالی کی عبادت کرنا وقت سہر گڑ گڑانا رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے بار میں وہ عشق و محبت کے خوف کے آنسو بہانا گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا نمبر پانچ صالحین کی صحبت نیک لوگوں کی صحبت حاصل کی جائے اس سے بھی انشاءاللہ عزوجل وجل جو دل کی سختی ہے یہ دور ہو جائے گی تو برن تدمبر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کی آیات پڑھنا یہ بیمار دل کا علاج اور وہ نادان جو قرآن پڑھتے ہیں اور قدرت کے دلائل پر غور نہیں کرتے تفکر نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی مسمت فرمائی دی. چنانچہ پارہ تیرہ سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو پانچ کے ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کے لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں تو ان کی مذمت کی جا رہی ہے جو قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں میں غور و تفکر نہیں کرتے اب غور و تفکر ہمیں نصیب نہیں ہوتا تو کیا تدبیر کریں گے غور و تفکر نصیب ہو آئیے اللہ کے ولی سے پوچھتے ہیں چنانچہ سعید الطاب عیم حضرت سعد میں امام حسن بسری علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اے ابن آدم اے آدمی اپنے پیٹ کے ایک تہائی حصے میں کھانا کھاؤ دوسرے حصے میں پانی پیو اور تیسرے حصے کو سانس لینے کے لیے چھوڑ دو تاکہ تم اللہ تعالی کی نشانیوں میں غور و فکر کر سکو تو جو قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں میں غور و تفکر کرنا چاہیے اس کو چاہیے کہ پیٹ کا کفلے مدی نہ لگائے میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ علیہ کی بڑی عظیم تصنیف ہے پیٹ کا کفل مدینہ یہ کتاب لکھتے لکھتے یہ فیضان سنت کا ایک چیپٹر ایک باب ہے امیر اہل سنت نے خود اپنے اوپر اس کو جو اپلائی کیا اللہ والوں کی شان ہوتی جو کہتے اس پر عمل کرتے ہیں عمل کر کے اوروں کو پیغام دیتے ہیں جب ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے خود آپ کا کم و بیش بائیس کلو وزن کم ہوا پیٹ کا کفلے مدینہ آپ نے ایسا لگایا تو جو اللہ تعالی کی نشانیوں میں تفکر اور غور کرنا چاہے وہ پیٹ کا کفلے مدینہ لگائے اگر ایسا نہیں ہوگا ڈٹ کر کھائیں گے بلا شبہ جائز ہے مگر وہ قدرت کی نشانیوں میں غور و تفکر نصیب نہیں ہوگا قرآن حیات میں غور و تفکر کس طرح کیا جائے آئیے سنیے کس طرح ہوگا اللہ کے ولی کا ترجمہ کردہ قرآن کمزولی مان پڑھیے اور دعوت اسلامی کی طرف سے مدنی مرکز کی طرف سے اور بالخصوص امیر اہل سنت کی طرف سے تو تاکید ہے آپ نے تو مدنی انعامات میں ہمیں یہ نامہ انعام فرمائے کہ روزانہ تین آیا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو تین آیتیں ترجمہ کنزول امان کے ساتھ پڑھیں تفسیر نور الرفان یہ لکھی ہوئی مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ الحنان کی مختصر تفسیر ہے اسے پڑھیں یا خزائن الرفان جو صدر الفاظ مفصر قرآن حضرت سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یا علی حضرت کی خلیفہ ہیں. اسے پڑھیے تفسیر نہیں بھی پڑھیے علما اہل سنت کی تفاصر پڑھیے اور بالخصوص میٹھے میٹھے اسلام بھائی میرے مذہبی چینل کے ناظرین سورے فاتحہ تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تو نماز میں سور فاتحہ پڑھنی ہوتی تو اس کا ترجمہ و تفصیل بالخصوص پڑیں تاکہ نماز کا ذوق نصیب ہو اور وہ صورتیں اور وہ آیتیں جو جس کی تلاوت ہم نماز میں کرتے ہیں ان کا ترجمہ و تفصیل پڑھیں انشاءاللہ اس سے نماز کا ذوق بڑھے گا <انشاءاللہ> اگر کوئی صرف تلاوت ہی کرے بے شک تلاوت بغیر سمجھے بھی ثواب کا کام ہے بلکہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے پڑھنا تو اس سے نا بھائی اس کے مطالب و معانی پر غور نہیں کرتا اس کو نصیحت کیسے حاصل ہوگی آپ اس سے غور کیجئے علماء نے سمجھایا ہمیں کہ اگر ہم کسی مرض کے علاج کے لیے شفا یابی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ ہمیں ٹریٹمنٹ لکھ کر دے نسخہ لکھ کر دے ہم صبح و شام نسخے کو پڑھتے رہیں نسخے کو پڑھتے رہیں اس کے مطابق علاج نہ کریں دوا نہ لیں ٹریٹمنٹ نہ لیں میڈیسن نہ لیں کیا شفا مل جائے گی فی ہی شفا لناف قرآن پاک جو ہے یہ اس میں لوگوں کی شفا ہے یہ ہدایت کے لیے آیا ہے یہ ہماری وہ باطنی امراض کی شفا یابی کے لیے آیا ہے تو اگر ہم وہ اس کی تلاوت تو کریں مگر اس کے احکامات کے مطابق اپنا علاج نہ کریں تو روحانی بیماریوں سے شفا کیسے پائیں گے تو ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی کا نسخہ قرآن پاک میں موجود ہے اسے سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے عمل نہیں کریں گے تو روحانی بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا ہمیشہ کی کامیابی کیسے حاصل ہوگی آئیے ہم دعا کرتے ہیں کنزل مے خدا میں کا شروانا پروڑ کنگلی ماں دانا پڑوڑ حبیب صلی اللہ تعالی والا عبارک وسلم میں نے گزارشات اور بھی عرض کرنی تھی تو میں تیاری کر کے آیا تو اس میں سے شاید ابھی آدھا بھی نہیں ہوا تو انشاءاللہ شاء اللہ اگلے سلسلے میں ارض کروں گا اب یہ جو کچھ ہم نے آج سنا اسے کچھ دوہرا لیتے اور اللہ آپ کا بھلا کر انشاءاللہ مدنی بہار بھی سننے کے ساتھ حاصل کریں گے <سلام> <سلام> تحجد کے لیے اٹھنے والوں کے لیے کون سی آیت کا پڑھنا سنت رسول ہے کن کن کو معلوم ہے؟ جنہیں معلوم اور جو حافظ قرآن ان کو جواب دینا آسان ہے جی آپ سورا عالم ران کی آیت نمبر 190 تا 194 ایک اس کا پڑھنا تحجد میں سنت ہے ماشاءاللہ اللہ جواب درست ہے <تصفيق> سلو <سلام> الحبیب <سلام> ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے کتنی آیات پڑھنے سے افضل ہے آشاء یہ تو کافی اسلائی بھائی کو معلوم جی آپ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے ہزار آیات پڑھنے سے افضل ہے سبحان اللہ درست ہے. کیا ہر شخص قرآن میں غور کر کے شرع مسائل نکال سکتا ہے جی اب صرف جیت علماء کرام کو تدبر کرنے کی اجازت ہے سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ جو ہم عوام ہیں اس کو پڑھیں اس پر عمل کریں تدبر کے معنی کیا ہیں جی کے معنی ہے کسی کام کے نتیجے اور انجام پر غور کرنا اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا بن منبع رضی اللہ تعالی کا سبحان اللہ یہ کسی کو یاد رہا ہو تو یا لکھا ہو تو جی حضرت سیدنا بن واہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قدر غور و فکر زیادہ ہوگی اس قدر سمجھ بوجھ زیادہ ہوگی اور جس قدر سمجھ بوجھ زیادہ ہوگی اس قدر علم بھی زیادہ حاصل ہوگا علم جی اس قدر علم بھی زیادہ حاصل ہوگا اور جس قدر علم زیادہ نصیب ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا اسی قدر نیک اعمال بھی بڑھتے چلے جائیں گے امام غزالی علی رحمۃ اللہ علی والی لکھتے ہیں نا کہ علم کہتے عمل کر اب جس قدر این زیادہ ہوگا انشاءاللہ عمل کی رغبت اس قدر زیادہ ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ تفصیلی کے حوالے سے ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ ذکر سے فکر اعلی ہے مزید ذکر سے فکر اعلیٰ ہے کہ ذکر ساری مخلوق کرتی ہے اور غور و فکر انسان کرتا ہے سبحان اللہ تو اللہ کا شکر اس نے ہمیں انسان بنایا تو قرآن پاک تدبور سے پڑھیں گے غور و فکر کے ساتھ پڑیں گے علی الحبیب امام غزالی علی رحمۃ اللہ علی والی نے فرمایا کہ قرآن پاک کی کما حق و تلاوت وہ ہے جس میں زبان عقل اور دل شامل ہو زبان کس طرح شامل ہو عقل کس طرح شامل ہو دل کس طرح شامل ہو جی جی شخص امام غزالی علی رحمۃ اللہ علی والی فرماتے ہیں کہ زبان اس طریقے سے شامل ہو کہ ترتیل کے ذریعے سے یہ ادائیگی ہو عقل اس کی ترجمانی کرے اور دل اس کو قبول کرے سبحان اللہ حضرت ابراہیم خواص علی رحمت اللہ الرزاق نے بیمار دل کی بیمار دلوں کا علاج ارشاد فرمایا وہ اگر کوئی یاد ہوں کیسے تھا حضرت سیدہ ابراہیم خواص رضی اللہ عنہ بیمار دل کے پانچ علاج فرماتے ہیں پیٹ کا خالی رکھنا اور تدبر کے ساتھ قرآن پاپ پڑھنا اور رات کا قیام کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور رونے کے ساتھ رونے باپڑنا پڑنا وقت سحر گڑ گڑانا چار باتیں آپ کی درست ہے پانچویں بھول گئے وقت شہر سحر کہ سہری کے وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا شوق و محبت میں آنسو بہانا ماشاءاللہ اکثر جواب آپ کا درست ہے سلو الحبوب تدبر اور غور و فکر کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے جی قرآن باغ میں تدبر کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اپنی ضرورت سے کم کھانا یہ چیز ضروری ہے جس سے مدنی ماحول میں پیٹ کا کفلے مدینہ کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مٹر ماشا بٹ اسلائم بھائی مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی یاد رکھیے کہ غور فکر تدبر خالق میں نہیں کرنا مخلوق میں کرنا ہے چنانچہ تفسیر بر منصور میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی مخلوق میں غور فکر کرو اللہ تعالی کی ذات میں غور فکر نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں ہمیں تدبر کرنا بھی نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ رہیں گے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھتے پڑھاتے رہیں گے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ جل یہ اللہ کے رحمت سے بہت کچھ نصیب ہوگا قرآن پاک, پاک پڑھنا اور تدبر کرنا بھی نصیب ہوگا آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں مدینہ پور جسے عام طور پر دنیا پور کہتے ضلع لوبرا کہ ایک اسلامی بھائی کا خلاصہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی محل میں آنے سے پہلے میری بے عملی بہت زیادہ تھی نماز روزے سے دور اور دینی معلومات سے نا تھا فحاشی اور بد نگاہی کا دل دادا پورا گھرانہ فلموں اور ڈراموں کا بے حد شوقین میری تاریخ زندگی کی صبح اس طرح ہوئی کہ خانے وال شہر میں ہم رہتے تھے ایک دن دعوت اسلامی سے وابستہ ایک اسلامی بھائی نے مجھ پر انفرادی کوشش کی اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کا ذہن دیا جامع مسجد گزارے مدینہ لوکو شیڈ میں یہ مدرسۃ المدینہ بالغان قائم ہوتا تھا یہ اسلام میں کہتے ہیں میں نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیا پابندی سے شرکت کرنے لگا مدرس المدینہ بالیغان میں حاضری کی برکت سے نماز روزہ وضو غسل کے مسائل سیکھے مدنی محول سے قریب سے قریب سے قریب پر ہوتا چلا گیا امیر علیہ سنت کے رسائل پڑھنے سے فکر آخرت کا ذہن ملا الحمد عزوجل میں مدنی ماحول میں سنتوں کے سانچے میں ڈھلتا چلا گیا گھر والوں پر انفرادی کوشش شروع کی اللہ تعالی کے کرم سے میرے گھر میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا سبحان اللہ کر کے تمام افراد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے گھر میں فلمیں ڈرامے جو دیکھی جاتی تھی اس کا سلسلہ ختم ہو گیا اور سب گھر والے امیر علیہ سے بیٹھ ہو کر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اٹاریا میں داخل ہو گئے سبحان اللہ دیکھیے وہ اسلام بھائی جو پہلے خانے والتے تھے پھر مدینہ پور چلے گئے تو خانے وال میں انہیں دعوت اسلامی کا مدنی محل اور المدینہ بالی خان کے ذریعے ملا اور پھر ان میں تبدیلی آئی اور ان کے گھر کے مدنی محول میں تبدیلی آئے تو میرے وہ اسلام بھائی میرے مدنی چینل کے ناظرین جو ابھی تک قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ سب کچھ پڑھنا آئے اردو پڑھنی آئے انگلش پڑھنی آئے اور نہ جانے کیا کیا, کیا, کیا پڑھیں اور قرآن نہ پڑھیں اور پڑھیں تو غلط پڑیں ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہو محرومی کی بات ہے افسوس کی بات ہے تو قرآن پاک درست پڑھنے کا جذبہ پیدا کیجئے اور اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالی خان میں آ جائیے جی آپ جی جی سے فیس نہیں لیں گے بلکہ انشاءاللہ اللہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ قاعدہ بھی پیش کر دیا جائے خود مدنی قاعدہ بھی دے دیا جائے آپ کو نماز بھی سکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ درس دینا بھی سکھائیں گے بیان کرنا بھی سکھائیں گے آپ کو دعائیں بھی یاد کرائیں گے آپ کو سنتیں بھی بتائیں گے اور اسلامی بہنوں کے لیے ماشاء اللہ مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب ہوتی ہے مدنی منوں اور مدنی مننیوں کے لیے یہ مدرسۃ المدینہ ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے جو مدرسۃ المدینہ بالغات ہوتے ہیں اسلامی بہنیں ہی, ہی اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں پردے اور جو مدنی منیوں کے لیے مدرسے ہوتے ہیں اس میں اسلامی بہنیں جو مدرسہ ہیں قاریاں ہیں وہ نے پڑھاتی ہیں اور مدنی منوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی دوسروں کو پڑھانے کی سمجھانے کی توفیقطہ فرمائے قرآن پاک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کریں صلی اللہ تعالی وسلم